وقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورد غفور فأعلموا فأرسلنا عليهم سيل العلم اہر سبا کے لیے ان کے مقام بول و میں ایک نشانی تھی یعنی دو باپ ایک داہنی طرف اور ایک بائی طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدایہ و فار تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا پس ہم نے ان پر زوردار چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میرے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیری یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سدا نہ شکریہ تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ہماری طول پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے کر دیا اس میں ہر شاگر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صدق عَلَيْهِمْ اِبْلیتُ غَنَّهُ كُلِّ شَيْءٍ <حَفیغ> اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اس کا اور پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تمائش کرتے ہیں اور تمہارا پرورزگار ہر چیز پر نگاہ مِنْ ہے لالی قال تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہے اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے پردے دار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ اعلی رتبہ اور گرامی قدر ہے <تصفيق> وَهُوَ الْفَتَّاحُ فتا پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رسک لیتا ہے کہو کہ خدا اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا گمراہی میں کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے <تصفيق> بَلْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي حَكِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَقَالُوا أَئِذَا النَّاسُ فِيهِ فَوْجٌ وَنَذِيرُ هُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا کہہ دوں کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے وقال اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے کہہ لے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے وقال الذين استكبروا الذين صغوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم المبينتم مجرمين وقال الذين اطيعوا الذين استكبروا ماكر الليل والنهار اذ طعمونا ان رب الله و له اندادا فِي كَفَرُوا هَلْ إِلَّا مَا <يَعْمَلُون> بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بنا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہ تھے اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ آداب کو دیکھیں گے تو دل میں پشبان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا وَمَا إلا قال مترفوها وعنا بما أسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أنبالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور ہم نے کسی بستی میں کوئی جانے بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا کہہ دوں کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَمْرَانَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا تُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بِعِثِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَانَ حَزَابِ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب جھگنا بدلا ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیا جائیں گے میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہ کہ دیتا ہے اور, اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عبض دے گا وہ سب سے بہتر دینے والا ہے نا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور افسر انہی کو مانتے تھے تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دولت کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو وہ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جی ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تو قرآن اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے وما اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دی جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی رانے مارا بھیجا مگر انہوں نے تقسیب کی اور جو لمحے تھے انہوں نے تقسیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا میرا عذاب کیسا ہوا متنا سما جدی اردا شدید قُل ما من فهو لكم ان على كل شہید کہہ دوں کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا بولو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں وہ تو تم کو آزاد سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں لو کہ میں نے تم سے کچھ کلا مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا سنا خدا ہی کے ہے اور وہاں چیز سے خبردار ہے اور وَإِنِ يُحِي إِلَيَّ رَبِّ قریب کہہ دوں کہ میرا پابندیگہ اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیر کی باتوں کا با جاننے والا ہے کہہ دوں کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا کہہ دوں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ذر مجھے کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی تو فیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا قریب قبل کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور دیکھیں دور ہی سے زن کے تیر رہے اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله فاتر الصماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وسلا سبربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها بہد الحکیم سب تاریخ خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار ہیں وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے <أمورت> لوگو خدا کے جو تم احسانات ہیں ان کو یاد کرو خدا <تصفيق> <لازمان تصفيق> <لازمان تصفيق> کی سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے دی. اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو اور پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یا کم آدم ستواد لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دو والوں میں ہوں جنہوں نے کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے بھلا <يَسْنَعُون> جس شخص کو اس کے آمارے بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا یہ جو کچھ کرتے ہیں واقف ہے اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اسے زمین کو اس کے مرنے کی طرح دیتے ہیں. اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا جو شخص عزت کا है तो ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کرمات چڑھتے ہیں اور نئے کمل ان کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سب تاز ہے اور ان کا مکر نابد ہو جائے گا <تصفح> ثم جعلكم الزاجا وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وَمَا يَسْتَ بِالْبَحَانَ عَزٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَادٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُرْقَ فِيهِ مَوَعْخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ خدا کو آسان ہے اور دونوں دریا مل کر یکساں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اللیل فی النہار والشمس کل یونی نہاری نہ دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بات چاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے کی کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے خدائے با خبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا یا تجربہ لوگو لو, تم سب خدا کی محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزا وارحمد و سرا ہے اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ کراوت دار ہی ہو اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بند دیکھیں اپنے پرور سے ڈرتے اور نماز پڑھتے اور جو پاک ہوتا ہے, اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَمَا <وَالْبَصِّير> <وَلَلْنُّور> <وَلَلْحَور> <وَلَلْأَمْوَاد> ان اللہ انت بمسمع من اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے إن أنزع نزير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نزير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ومن خلقا المنير تمین تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے اور اگر یہ تمہاری تقسیم کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقسیم کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے, لے, لے کر آتے رہے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا آزاد کیسا ہوا ومن جدد مختلف مختلف وَمِن النَّاسِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے می برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میدے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں انسانوں اور جانوروں اور چار پاؤں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی وہ ڈرتے ہیں جو صاحب خدا غالب اور بخنے والا. <تصفح> من الحق ان جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے فمنهم ظالم للفت ومنهم مقدس ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسابر من زهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليب الحمد الحزن ان ربنا لغفور احلنا ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا بارش ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانا رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے بہشتے جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان نام پانا فوال نصیب اور جن لوگوں نے کفر کیا آگ کی ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ایک نا کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس جلانے والا بھی آیا ظالموں کو کا کوئی مددگار نہیں اِنَّ إنه وَلَا إِلَّا وَلَا خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جان نشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ذرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار, پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے أروني ماذا خلقوا من الأر أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إنها يمسك السماوات والأرض أن تزونا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نا خالیمن بخور بلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے اور یہ خدا کی سخت سخت کسمیں کھاتے ہیں کیا اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبا اس کے چلنے کے پارے ہوتا ہے یہ اگلے لوگوں کی رمش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم خدا کی عادت میں ہر چیز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے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 إِلَى عَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور خدا ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے وہ علم والا اور قدرت والا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چرنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک قرض تک مہلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے سورة ياسين مكية بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم پیغامروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نادل کیا ہے تاکہ تم اس قوم کا زیادت متنبع نہیں کیا گیا یعنی قریش کو متنوع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلقنا فأوشيناهم فهم لا يبصرون ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں ضد اور انعاد کے और دا ڈال तक ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی पीछे भी دنیا کی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی تقلید آبا کی پھر ان پر دیکھ نہیں سکتے وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إلا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإن أحصيناه في إمام مباشرة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 ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَغْرِبْ لَهُم مَثَلًا بشر مثلنا وما آنزل الرحمن من ان اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی مستقل پیغمبر وہ عیسا علیہ السلام کے شاگرد نہیں تھے اور نہ بستی انتہا کیا تھی کوئی اور ہی تھی بلوا بانا یعنی جب ہم پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقریب دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم وہاں جھوٹ بولتے ہو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 وہ بولے کہ ہم تم کو نا مبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا آداب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری محسوس تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گیا ہو و اتبعو لا وهم وما لي لا میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے سلا نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ومال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجرح میں ان کو چھوڑ کر اور خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہاری پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں میری بات لوگوں نے اسے شہید کر دیا حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهدتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون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 آیت الحمل فمن کلون پی ہا جاتیوں پی ہا من لیا کلو میمری وا دفن اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے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 اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دادا کا مقرر کیا ہوا اندازہ فِي سب يَسْبَحُونَ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے نہ ہی سے ہو سکتا ہے کوئی چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے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 وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی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 ولا الى اهلهم اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ, بات آخر یہ تو ایک چنگھار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تزرم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون آه جس بك سور فنقا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 اہل جنت اس روز و نشاد کے مشغلے میں ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی چاہیں گے موجود ہوگا پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا مہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیتان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے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 منا من او اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں یعنی بچوں جیسا تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ اب وہ ان کے لائق ہی ہیں یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف خوراک پورا حکمت ہے تاکہ اس شخص کو ہدایت رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دی اور یہ ان کے مالک ہیں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 انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نسخے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب گی تو ان کو وہ تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو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 کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے <سؤال> وضاحت فصو خان النبی ملکوۃ کل شعیع سورہ یاسین قرآن کی تعریف سے شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے صف پر ختم ہوئی یہ سورت قرآن کا دل ہے ایک بار تلاوت کرنے سے دس بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے اور صبح پڑھنے سے سارے دن کے کاموں میں برکت اور حفاظت ہوتی ہے رات کو پڑھی جائے تو مغفرت ملتی ہے اور قریب المرگ پر پڑھنے سے جان جا آسانی ہو جاتی ہے